بارک وسلم رب لی صدری ویسر یقہی من لسان وجعل لی وزیر عام یا رب العالمی صورت الشع کا مطالعہ کر رہے ہیں پچیسویں پارے میں صورت موجود ہے اور اس کی آیت نمبر بارہ تک پشتی مرتبہ ہم نے گفتگو مکمل کی تھی کسی درجے میں آج اس سال ان شاء اللہ کی ایک ہی آیت کا مطالعہ کریں گے آیت نمبر تیرہ کا اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں بہت ہی ایک قیمتی اور اہم موضوعی بیان ہو رہا ہے اور امت کی ایک بڑی اہم ذمہ داری کا ذکر ہے دین کو قائم کرنے کی جد و جہد کے حوالے سے اور جس دور میں آج ہم جی رہے ہیں اسلام کا بڑا ہی ایک محدود تصور ہے جو ذہنوں میں راسخ ہو چکا ہے اور اس وقت جو ایک عالمی سطح پر دجالی تہذیب موجود ہے جس کے اثرات کا حاصل یہ ہے کہ سیکولرزم کا نعرہ اور لبرلزم کا نعرہ اور کسی کو اللہ کو ماننا ہے خدا کو ماننا ہے مہاغ اللہ بھگوان کو ماننا ہے کسی بڑی شخصیت کو ماننا ہے معبود کے طور پر تو مانے اپنے گھر میں مانے اپنی عبادت گاہ میں مانے باقی ہمارے جو بھی معاملات ہوں گے معاشرت کے معیشت کے سیاست کے عدالت کے ریاست کے وہ اپنی مرضی سے چلائیں اور یہی نعرے اب مسلمان ملکوں میں لگائے جا رہے ہیں اور پھر وہ ملک جو اسلام کے نام پر حاصل کیا گیا ہو وہاں تو میں اسے کہتا ہوں کہ بدترین گالی ہے یہ کہنا کہ اس پاکستان کو سیکولر اسٹیٹ ہونا چاہیے یہ کہنا کہ اس پاکستان کو اسلام بر... جو ہے لبرل اسٹیٹ بنانا چاہتے ہیں یہ تو ایک بدترین یہ گالی تو ویسی غلط ہے لیکن بدترین گالی ہے اگر یہ رویے یا یہ گفتگو اس پاکستان میں جو کہ اسلام کے نام پر حاصل کیا گیا اس میں یہ بات کی جائے تو آج ہم یہ بھی سمجھیں گے کہ دین کا تصور کیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اگر دین کے قائم کرنے کا تقاضا امت سے کیا تو اس کی وجہ کیا ہے تو دو بنیادی باتیں جس کو آج ہم قدر تصویر سے سمجھیں گے ایک تصور دین کیا ہے اللہ نے جو دین دین اسلام مجھے اور آپ کو عطا فرمایا اس کا وسیع تر جامع تر صحیح تر تصور کیا ہے اور یہ دین اپنا غلبہ چاہتا ہے تو کیوں چاہتا ہے اور اس دین کو غالب کرنے اور قائم کرنے کا مطالبہ ہم سے کیا گیا ہے تو آخر کیوں کیا گیا ہے یہ دو بنیادی موضوعات ہیں جس پر آج گفتگو رہے گی انشاءاللہ البتہ پہلے اس شاید کا ترجمہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں ارشاد و سورہ شورا کی آیت نمبر تیرہ میں شرع لکم من لکو ما وصا بھی نو نوحا مسلمانوں تمہارے لیے دین میں وہی طریقہ وہی بات مقرر کی جا رہی ہے جس کی وسیعت اللہ نے نو علیہ السلام کو فرمائی والذی اوحینا کا اور جس کی وہی نبی علیہ اللہۃسلام ہم نے آپ پر کی واما وصینا بھى ابراہیم و موسا و اور جس کی وصيت کی جس کا حکم ہم نے دیا ابراہیم اور موسا اور عيسى علیہ السلام کو ان عقيم الدین کہ دین کو قائم رکھو اور اقر اور ترجمہ دین کو قائم کرو یہ دو تراجم یہ دو ترجمہ اس کے وضاحت آگے ہو جائے گی انشاءاللہ ان اقیم الدین کہ دین کو قائم رکھو یا قائم کرو ولا تتفرقوا فی اور اس بارے میں تفرقے میں مبتلا نہ ہو جاؤ جدا جدا نہ ہو جاؤ قبور آل المشرکین ما تدعوهم الی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس بات کے طرف آپ انہیں بلاتے ہیں اللہ کے دین کی طرف یہ بات ان مشرقین پر بہت ہی گرا گزرتی ہے بھاری گزرتی ہے اللہ میں شا اللہ جسے چاہتا ہے اپنی طرف کھینچ لیتا ہے یہ ترجمانی ہے یعنی اپنے لیے خاص کر لیتا ہے ویاح دی میں یونیب اور اللہ ہدایت اسی کو عطا کرتا ہے جو اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہو یہ سورہ شرا کی آیت نمبر کئی موضوعات اس میں ہیں پانچ رسولوں کا ذکر آ رہا ہے تو یہ پانچ رسولوں کے ذکر میں کیا حکمت ہے پھر یہ کہ دین کو قائم رکھنا یا قائم کرنا اس کے معنی اور ان میں فرق کیا ہے مشرقین کو یہ دین کی طرف بلایا جانا کیوں گرا گزرتا ہے اور ایک تو چودہ صدیوں پہلے کے مشرقین تھے ایک اج, آج, اج, اج, اج, اج, اج, اج, آج کا شرک بھی ہوگا وہ آج کے دور کا شرک ہے جو اجتماعی سطح پر ہو رہا ہے اس کو بھی سمجھنا ضروری ہے پھر ہدایت عطا کرنے کے دو خاص طریقے ہیں بلکہ یوں کہ یہ دو طریقے ہیں ایک خاص کہ اللہ کسی کو اپنے لیے خاص کر لے کھینچ لے اپنی طرف اور ایک عمومی طریقہ ہدایت عطا کرنے کا وہ ہے کہ جو اللہ کی طرف رجوع کرے گا طلب, و طلب رکھے گا اللہ سب اس کو ہدایت عطا فرما دیں گے یہ کئی موضوعات جو اس ایک آیت میں ہمارے سامنے آتے ہیں ضمن پہلے چند باتیں پھر وہ دو اہم باتیں دین کا وسیطر تصور اور دین کو قائم کرنے کا تقاضہ آخر کیوں دیکھیے ضمن چند باتیں جو کہ اہم ہیں پہلی بات جو اہل علم میں اس پر گفتگو فرمائی کہ پانچ جلیل قدر رسولوں کا ذکر ہے نو علیہ السلام اور یہاں ترتیب میں رسول اللہ علیہ السلام پھر ابراہیم علیہ السلام اوسا علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام انہیں پانچ رسولوں کو اول اعظمی مینر رسول عالی ہمت والے رسول بھی کہا کرتے ہیں کہا جاتا ہے اور قرآن حکیم جب پیغمبروں کی داستانوں کا اور تاریخ کا ذکر کرتا ہے تو سب سے زیادہ طویل ذکر قرآن حکیم میں رسول اللہ کا ہے علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کا ہے عیسیٰ علیہ السلام کا بھی ہے پھر ابراہیم علیہ السلام کے واقعات کئی ایک بیان ہوئے اور نو علیہ السلام کا قصہ بھی کئی مرتبہ بیان ہوا ایک حکمت آہل نے یہ بھی بیان فرمائی کہ انبیاء اور رستول کی داستانوں میں استقامت کی جو اعلیٰ ترین مثالیں ہیں وہ ان پانچ رسولوں میں ہمیں ملتی ہیں ایک بات ایک بات یہ بھی بیان کی گئی کہ گو کے پہلے پیغمبر تو آدم علیہ السلام ہو پہلے نبی بھی ہیں لیکن جو قوموں سے کش مکش کا معاملہ ہوتا ہے قوم شرک میں مبتلا ہوئی اور اس کی بنیاد پر پوری قوم مشرک تھیری اور پھر وقت کے پیغمبر کو بھیجا گیا اور وقت کے پیغمبر کی قوموں کے ساتھ کشا کش یا کش مکش کا معاملہ رہا یہ سلسلہ سب سے پہلے نوح علیہ السلام سے شروع ہوا باقاعدہ طور پر چنانچہ ان کا ذکر سب سے پہلے کیا گیا یہ بھی وضاحت کی کہ جب وہ طوفان آیا اور نو علیہ السلام کی نافرمان فرمان قوم مٹا دی گئی غرق کر دی گئی اس کے بعد جو نسل انسانی چلی ہے وہ نو علیہ السلام کے بیٹوں سے چلی ہے اسی لیے نو علیہ السلام کو آدم ثانی بھی, کہا جاتا ہے. اس تعلق سے بھی ان کا ذکر پہلے کیا گیا اچھا یہاں ترتیب میں دوسرے نمبر پر رسول اللہ کا ذکر ہے صلی اللہ علیہ وسلم اس کی حکمت احلیل نے بیان فرمائی کہ وہ سلسلہ جو قوموں سے کشاک کش کا ہوتا تھا پیغمبروں کا اس کے ذمن میں پہلے رسول تو ہے نو علیہ السلام اور اس زمن میں آخر رسول رسول اللہ علیہ السلاۃ السلام ہے چنانچہ ان کا ذکر کیا گیا ایک حکمت یہ بیان کی گئی پھر ابراہیم علیہ السلام ہے ان کو ابول امبیا بھی کہا جاتا ہے انبیاء کے والد ابراہیم علیہ السلام کے ایک بیٹے تو اسماعیل علیہ السلام ہیں جن کی نسلوں میں بعد میں جا کر پھر رسول اللہ تشیف لائے خاتم الانبیاء کی حیثیت میں جبکہ دوسرے بیٹے اسا... ابراہیم علیہ السلام کے وہ اسحاق علیہ السلام پھر اسحق علیہ السلام کے بارہ مشہور بیٹے جن میں یوسف علی... اسحاق علیہ السلام کہ بیٹے یاقوب علیہ السلام پھر یاقوب علیہ السلام کے بارہ بیٹے وہ بنی اسرائیل کے لقب سے انوان سے مشہور ہوئے اور ان میں پھر ہزاروں انبیاء کا آنا تو یہ سیکڑوں ہزاروں انبیاء ہیں جو ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں ہوئے ان کو ابو الانبیاء بھی کہا جاتا ہے اس طور پر بھی ان کا بار بار ذکر کرتا ہے قرآن پھر جب قرآن نازل ہو رہا تھا تو جتنے طبقات موجود تھے سب ابراہیم علیہ السلام کی عزت کرتے تھے مشکی نے مکہ بھی تھے تو وہ کہتے تھے ان کی نسل میں سے ہیں موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے کا یہود تھے عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے نسارا تھے وہ بھی ابراہیم علیہ السلام کی قدر کرتے تھے بہرحال تعلیمات بھلا دی الگ بحث ہے چنانچہ ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہوا تو جو دو بڑے بڑے گروہ قرآن کے نزول کے موقع پر موجود تھے یہود کا گروہ تھا جو موسا علیہ السلام کی طرف اپنی نسبت کرتا تھا ایک نسارا کا گروہ تھا جو عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اپنی نسبت کرتا تھا چنانچہ موسیٰ علیہ سلام کا ذکر بھی ہو رہا ہے اور عیسیٰ علیہ سلام کا ذکر بھی ہو رہا ہے بہرحال اور بھی علمی اعتبار سے علم نے گفتگو فرمائی ہے کہ ان پانچ رسولوں کا خاص کیوں ذکر بار بار قرآن کرتا ہے جیسے کہ اس مقام پر بھی اور دیگر چند اور مقامات پر بھی ذکر آیا ہے دوسری بات بتایا جا رہا ہے کہ مسلمانوں تمہیں دین میں وہی حکم دیا جا رہا ہے جو پچھلے انبیاء اور رسول کو عطا کیا گیا تھا ایک اور گفتگو علم میں یہ کی ہے کہ دین ہمیشہ سے ایک ہی رہا ہے چنانچہ قرآن کہتا ہے سرال عمران کی آیتم عمر انیس میں شک دین تو اللہ کے نظیر فقط اسلام ہے اور آدم علیہ السلام سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک اصولی تعلیم تمام انبیاء اور اصول کی ایک ہی تھی اگر ایمانیات کی بات کریں تو اللہ پر ایمان فرشتوں پر ایمان کتابوں پر ایمان پیغمبروں پر ایمان آخرت پر ایمان تقدیر پر ایمان یہ ایمانیات کی دعوت تمام پیغمبروں نے دی اور تمام ان دعوتوں کا اصل اصول کیا ہے وہ ہے توحید کی دعوت جس کے ماننے کے نتیجے میں بقیہ ایمانیات پر ایمان بھی لازم آ جاتا ہے اس کی تفصیل میں نہیں جا رہا ابھی میں تو بہرحال تمام ایمانیات کی دعوت پیغمبروں کے ہاں یکساں اور ایک ہی رہی اسی طرح عبادات کے معاملات لیجئے نماز کا معاملہ ہے روزے کا معاملہ ہے زکوٰۃ کا حکم ہے یہ جو بڑی بڑی عبادات ہیں کسی نہ کسی شکل میں ہاں شکل کا فرق رہا یس کرتا ہوں انشاءاللہ لیکن عبادات کے یہ طور طریقے ہر پیغمبر کی شریعت میں موجود رہے اسی طریقے پر برائیوں سے روکا ہے دین نے وہ ہر پیغمبر کی دعوت میں ملے گا ہر پیغمبر کی تعلیم میں ملے گا وہ سود کی ممانیت ہو وہ شراب کی ممانیت ہو وہ جوئے کی ممانیت ہو وہ مردار کی ممانیت ہو یہ اخلاقی برائیاں جس سے روکا گیا قتل کی بات ہے یا یوں کہیں کہ چوری ڈاکے کی بات ہے یہ تو خجرایوں ہیں اسی طرح جھوٹ ہے وعدہ خلافی ہے اور خیانت ہے وغیرہ یہ اسودی تعلیمات تمام پیغمبروں کی ہاں ایک جیسی رہیں البتہ جیسے کہ میں نے ذکر کیا کہ شکل یہ صورت وہ چینج رہی ہے اس میں فرق رہا ہے جس کو شریعت کہا جاتا ہے ایک ہے دین وہ اصولی تعلیم تمام پیغمبروں کی ایک ہی اور ایک ہے شریعت وہ جدا جدا رہی مثلاً یہ مثالیں پہلے بھی غالباً کبھی آئی ہیں روزے کا حکم ہماری شریعت کے میں بھی ہے شریعت محمدی میں صلی اللہ علیہ وسلم اور روزے کا حکم شریعت موسوی میں بھی تھا موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں فرق ہم سمجھتے ہیں رمضان المبارک میں جب وہ البقرہ کا تیئیسو رقو پڑھایا جاتا ہے اور وہاں تفصیل آتی ہے روزے کے تعلق سے احکامات کے ذیل میں تو وہاں ایک ذکر آتا ہے کہ یہود کے ہاں روزہ شروع ہو جاتا تھا رات کو سوتے ہی رات کو وہ سوئے روزہ شروع ہو گیا کوئی شہری کا معاملہ نہیں ہمارے لیے فرق کیا ہو گیا کہ ہمارے لیے شہری ہے صبح سادی سے قبل تک جو ہے وہ کھا پی سکتے صبح سادق سے روزہ شروع ہوگا اب روزہ اصول ہے فرض رہا ہے لازم رہا ہے ہر دور میں لیکن شکل مختلف ہو گئی اس کو کہیں گے یہ شریعت ہے تو شریعت جدا جدا رہی شریعت محمدی میں ایسے صلی اللہ علیہ وسلم شریعت موسی میں ایسے علیہ لیکن اصولی تعلیم تمام پیغمبروں کی ایک رہی جس کو دین کہا جاتا ہے ایک اور نقطہ جو اس مقام پر اہل نے بیان فرمایا وہ یہ بھی ہے آج جو ہم شریعت محمدی کے ماننے والے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ آخری شریعت جو اللہ نے عطا فرمائی دین کی تکمیل کا اعلان بھی ہو گیا ہمارے ہاں ہم فکاہا کے ہاں کے ہاں کچھ علمی طور پر اختلافات دیکھتے ہیں وہ اختلافات تفرقہ نہیں ہیں نوٹ کر لیجئے اس بات کو یہ ذکر ایک دو جمعے پہلے بھی آیا تھا اور بڑا اچھا لگا جب کسی صاحب نے کہا کہ ماشاءاللہ اللہ اس مسجد کے اندر کوئی تفرقے کی بات بھی نہیں ہوتی مسلک پرستی کی بات بھی نہیں ہوتی اور کھلے دل سے بات ہوتی ہے تمام مکاتے میں فکر کے حضرات یہاں پر آتے الحمد للہ رب العالمین کہ ہاتھ اگر کسی نے سینے پر باندھ لیا یا اگر ناف سے نیچے باندھ لیا یا ہاتھ یعنی نماز میں قیام کی بات ہو رہی ہے آج ہاتھ چھوڑ کر اس نے نماز اگر ادا کر لی تو نماز ادا ہو جائے گی انشاءاللہ شاء تعالی فرق کیا ہے امام شافی ہوں گے رحمۃ اللہ علیہ ان کے نزدیک دلائل کی بنیاد پر سینے پر باندھنا مرد کا وہ افضل ہوگا افضل افضل ذہن میں رکھیے گا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ناف سے نیچے باندھنا افضل ہوگا امام مالک رحمت اللہ علیہ کے ہاں صرف اہل تشیوں میں نہیں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں ہاتھ چھوڑ کر کھڑا ہونا یہ زیادہ افضل قرار پائے گا گو کے نماز سب کی انشاء درست ہوگی نابو نا حنیفہ کو اللہ تعالی بقول مولانا انور کاشمیر رحمت اللہ انور شاہ کاشمیری رحمت اللہ علیہ کے بڑی شخصیت بڑے بزرگ کے روز قیامت نہ اللہ امام ابو حنیفہ کو رسوا کریں گے یہ ان کے الفاظ ہیں نہ امام شافی کو رسوا کریں گے اور اس سے پہلے حضرت نے کیا کہا ساری زندگی ہم نے برباد کر دی تو شاگردوں نے کہا اتنے بڑے بزرگ اتنے بڑے عالم یہ جملہ کہہ رہے زندگی برباد کر دی اب لگے ہاں تو بات سن لیجیے حضرت یہ کیا کہہ رہے کہ ہاں زندگی اس کام میں لگا دی کہ بس ہنفی ہیں تو یہ ثابت کرتے ہیں کہ امام شافی کی رائے نیچے ہے ابو حنیفہ کی رائے اوپر ہے بس ساری زندگی اسی میں لگا دی یہ ان کی بزرگی اور آجزی کا بیان ہے سمجھانے کے لیے اور پھر کہتے ہیں کہ نہ اللہ سبحانہ و امام شافی کو رسوا کریں گے قیامت کے نہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کو رسوا کریں گے اس لیے ان حضرات نے کتاب و سنت اور صحاب کرام کے اقوال اور حالات کو دلائل کے طور پر سامنے رکھا اور اس کے مطابق مسائل ہمارے سامنے بیان کی دلیل کی بنیاد پر ہر ایک کے دلائل اپنی اپنی جگہ بالکل درست ہے اہناف نماز درست ہوگی شوافی کے ہاں بھی نماز درست ہوگی ہاں حنابلہ کے ہاں بھی نماز درست ہوگی مالکیے کے ہاں بھی نماز درست ہوگی ان تعالی ان کو نہیں کہا جاتا یہ کیا ہے سب نماز کے قائل ہے نماز پڑھ ہے سب نماز ادا کرتے الحمد للہ بستر کہاں ہے افضل یا غیر افضل کی گفتگو میں اس طرح کے اختلافات جو آئم مشتہدین میں پائے جائیں گے یا کبھی کبھی کوئی اختلاف شدید نوعیت کا بھی ہوگا مگر ہوگا وہ کتاب و سنت کے دلائل کے مطابق تو وہ دین کے اندر ہی کا مسئلہ ہوگا وہ دین سے باہر کی شے نہیں ہوگی عرض یہ کرنا چاہا میں نے کہ تمام انبیاء اور اصول دین ایک ہے اصولی عقائد کا بیان اصولی تعلیمات کا بیان ایک البتہ تمام انبیاء اور اصول میں شریعتیں جدا جدا رہی ہیں جیسے کہ روزے کی شکل و صورت کے فرق کا ذکر کر دیا گیا اور اب جب آخری رسول نبی اکرم علیہ السلام تشریف لے آئے اور دین مکمل ہو گیا تو ہم سب دین اسلام ہی پر عمل پیرا ہیں الحمد للہ بشرطے کے دلائل کی بنیاد پر عمل ہو رہا ہو اور آئین دین میں فکہ میں اگر کبھی ہمارے علم میں کوئی بات آئے یا اختلاف دکھائی دے تو یہ کوئی اسلام سے باہر کی البتہ یہ اختلافات اس تفرقے کے درجے کے نہیں جس تفرقے سے منع کیا گیا ہے جس کا ذکر بعد میں اشارتن ہو جائے گا انشاءاللہ اللہ تعالی اب آئیے جو دو اصولی باتیں آج ہم نے سمجھنی ہے دین ہے کس بات کا نام ایک تو تصوری بات واضح ہو گئی کہ تمام انبیاء اور رسول کی بنیادی دعوت ایک ہی رہی اب جب میں اور آپ دین اسلام کے ماننے والے ہیں تو یہ دین کیا ہے آخر بہت زیادہ تفسیل میں جائے بغیر دیکھیے اللہ سلحان نے کبھی یہ فرمایا ان دین آئند اللہ الاسلام عالم ران کے انیس میں دین اللہ کے ہاں فقط اسلام ہی قابل قبول ہے کبھی اللہ نے فرمایا سرا پچاسی میں ومئی اب دین فلح قبل من جو اسلام کو چھوڑ کر کوئی اور دین اختیار کرے گا اللہ اس سے قبول نہیں فرمائیں گے کبھی قرآن کہتا ہے سرت البقرہ آیتمبر دو سو آٹھ میں ادخلوف سلمی کا فتن اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ اور کبھی اللہ فرماتے دینا آج کے دن میں نے تمہارے لئے تمہارے دین کو مکمل فرما دیا اور اپنی نعمت تم پر مکمل فرما دی اور اسلام کو میں نے تمہارے لیے دین کے طور پر پسند کر لیا اللہ نے اسلام دین کے طور پر پسند کیا ہے تو پھر لفظ دین کو سمجھنا ضروری ہے سادہ سی بات لفظ دین چار معنی میں قرآن حکیم میں مختلف مقامات پر استعمال ہوا کبھی قرآن کہتا ہے مالک دین اللہ بدلے کے دن کا مالک ہے کبھی قرآن کہتا ہے سورہ یوسف کے آئے تم میں دین الملک بادشاہ کا قانون یوسف علیہ السلام کے واقعے کو ذہن میں رکھیے اور بادشاہ کے قانون کے مطابق وہ اپنے چھوٹے بینیامین کو روک نہیں سکتے تھے تو اللہ تعالی نے یوسف علیہ السلام کو ایک تدبیر سجھائی تھی اگر وہ واقعہ ذہن میں ہو تو بات یاد آ رہی ہوگی پھر قرآن کہتا ہے یہ لفظ اتحاد کے معنی میں استعمال ہوتا ہے سورہ الزمر کی آیت نمبر تین میں اللہ دین الخالص آگاہ ہو جاؤ کہ اطاعت تو آگاہ اللہ کا حق ہے اور کبھی لفظ نظام کے معنی میں استعمال ہوتا ہے جیسے کہ قرآن نے کہاس میں حَتَّى لَا تَكُونَ وَيَكُونَ كُلُّهُ اور جنگ کرو ان کے خلاف مرادین جنگ کرو ان کے خلاف یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے اور دین نظام زندگی سسٹم آف لائف اللہ سلحان و تعالی کے لیے ہو جائے تو اس اس معنی بدلے کے بھی ہیں دین کا مطلب اس کے معنی قانون کے بھی ہیں اس کے معنی اطاعت کے بھی ہیں اور اس کے معنی نظام کے بھی ہیں جامع ترین جو لفظ ہے وہ نظام ہے سسٹم جسے انگریزی میں کہا جاتا ہے نظام ہی کے تحت قوانین بنتے ہیں اور نظام ہی کے تحت قوانین کو جاری کیا جاتا ہے اور سزا اور جزا کا اختیار بھی استعمال ہوتا ہے اور اس کے فیصلے بھی کیے جا رہے ہوتے ہیں اور نظام وہی نظام کہلائے گا جس کی اطاعت کی جا رہی ہے جس کو فالو کیا جا رہا ہو زیادہ تسلیم میں جائے بغیر حاصل کلام اللہ نے دین اسلام جو مجھے اور آپ کو عطا کیا مکمل فرما کر عطا کیا اور پورے کے پورے اسلام میں داخلے کا مطالبہ کیا اور اسلام کو اللہ نے دین نظام کے طور پر میرے اور آپ کے لیے پسند فرمایا یہ اسلام زندگی کے تمام گوشوں کے لیے رہنمائی عطا کرتا ہے اتنی باتوں واضح نا ہمارا دین عقائد یعنی ایمانیات بھی بتاتا ہے آرٹیکلس آف ہمارا دین عبادات بھی سکھاتا ہے خاص طریقے اللہ کی عبادت کے موڈس اور نماز زکاد روزہ حج ہمارا دین ریچولس بھی بتا دیتا ہے کچھ کسٹمز بھی دے دیتا ہے خوشی غمی کے مواقع کی رسومات کے لیے بھی رہنمائی دے دیتا ہے بچے کی ولادت ہوگی تو یہ یہ کر لینا نکاح کا موقع آئے گا تو یہ یہ کر لینا اور میت ہو جائے تو ایسے اور ایسے کر لینا یہ دین عقائد بھی دیتا ہے عبادات بھی عطا کرتا ہے رسومات بھی بتاتا ہے یعنی آرٹیکلز آف فیتھ بھی بتاتا ہے موڈز آف ورشپ بھی بتاتا ہے اور کسٹمس بھی بتاتا ہے اس سے آگے بڑھ کر یہ گھر کی زندگی کے لیے بھی رہنمائی دیتا ہے قرآن حکیم پڑھ جائیے گی گھریلو زندگی کے لیے کئی ملتی، کئی مقامات پر رہنمائی ملتی پھر یہ دین معاشرت کے لیے بھی رہنمائی عطا کرتا ہے یہ دین معیشت کے لیے بھی رہنمائی عطا کرتا ہے یہ دین سیاست کے معاملات کے لیے بھی رہنمائی دیتا ہے یہ آج ہمارا بگڑا ہوا تصور ہے کہ سیاست جس کے چاؤ حوالے کر دو اور اللہ اللہ جو ہے مسجد کے اندر محدود کر دو یہ غیر اسلامی تصور ہے ہاں جو اس وقت سیاست کے نام پر ہوتا ہے ہم بھی سو مرتبہ لالت بھیجتے ہیں اس پر لیکن سیاست عربی کا لفظ ہے، آپ کے علم ہے اس کے معنی انتظام کے ہیں شاہ ولی اللہ کی کتابیں پڑھ جائیے سیاست مدن شہری زندگی اور تمدنی زندگی اس کا انتظام شاہ ولی اللہ تفصیلات بیان کر رہے ہیں رحمۃ اللہ علیہ اور علماء نے بیان فرمایا تو سیاست کے معنی انتظام کے انتظام گھر کا بھی ہوگا انتظام آفس کا بھی ہوگا انتظام مسجد کا بھی ہوگا انتظام محلے کا بھی ہوگا انتظام شہر کا بھی ہوگا انتظام ریاست کا بھی ہوگا تو اسلام کہتا ہے یہاں بھی اسلام آنا چاہیے یہ جو آج ہمارے بگڑے ہوئے تصور ہے کہ نواز روزے زکات تک دین کو محدود کر دیا جائے اور بند کر کے رکھ دیا جائے مسجد کے اندر اللہ کی کتاب کو اور اللہ کے دین کے تقاضوں کو یہ بگڑا ہوا تصور ہے۔ یہ جو آج ہمارا لبرل طبقہ سیکولر طبقہ کہتا ہے ہر بات میں تو مذہب کو کھینچ کر لے آتا ہوں پہلی بات اسلام کے لی لفظ مذہب استعمال کرنا مناسب نہیں ہے انگریزی میں ریلیجن جسے کہا جاتا ہے آج کل اس کا ہم لوگ ترجمہ مذہب کر دیا کرتے ہیں اسلام از ناٹ جسٹ ا ریلیجن اسلام از اے دین ریلیجن انگریزی کا لفظ ہے وہاں سے سمجھیے ا سیٹ آف انسٹرکشن فل اسٹاپ ا سیٹ آف بلیف فل یہ یا اٹ آف انسٹرکشن ڈیلنگ ود دیسنس پرسنل چند عقائد کا مجموعہ چند ہدایات کا مجموعہ ہوتا ہے جو انفرادی زندگی سے گفتگو کرتا ہے تو ٹھیک ہے کرسچینٹی ہوگی ایک ریلیجن جوڈائزم ہوگا ایک ریلیجن ہندو مت ہوگا ایک ریلیجن ٹھیک ہے اسلام is not just a religion اسلام از اے اور انگریزی غریب کے پاس اس کے اسی لیے اردو میں دین اسلام کہہ دینا آسان ہے انگریزی میں کیا کہیں گے تو بھائی قریب قریب کو لفظ اگر آئے گا تو وہ سسٹم آئے گا اللہ نے وہ سسٹم نظام زندگی گزارنے کے لیے ہدایات عطا فرمائی ہیں جو انفرادی زندگی کے لیے بھی رہنمائی عطا کرتا ہے دین اور اجتماعی زندگی کے لیے بھی رہنمائی عطا کرتا ہے دین یہ ہے تصور ہمارے دین کا جیسے کہ میں نے کے اسلام نے عقائد بھی بتائی عبادات بھی سکھائی رسومات بھی بتائی گھر کی زندگی بھی بتائی معاشرت کے لیے رہنمائی دی معیشت کے لیے حلال حرام کی تمیز بتائی سیاست اور عدالت اور ریاست کے لیے رہنمائی دی گلوبل افیئرس کے لیے رہنمائی دی ہے یہ ہماری کم علمی یا لا لاپرواہی ہوگی کہ ہم نے دین کا مطالعہ نہ کیا یہ ہماری کم علمی اور لا لاپرواہی ہوگی کہ ہم نے قرآن کا مطالعہ نہیں کیا یہ ہماری کم علمی اور لاپرواہی کہ ہم نے اللہ کے پیغمبر کی احادیث کا مطالعہ نہیں کیا یہ ہماری کم علمی اور لا کہ ہم نے پیغمبر کی زندگی کا مطالعہ نہیں کیا یہ ہماری کم علمی پر لاپرواہی ہوگی کہ ہم نے خلافت راشدہ کے نظام کو نہ پڑھا وہاں یہ سارے گوشوں میں اللہ کا دین نظر آئے یہ ہے اسلام کا تصور اور اللہ کہتا ہے میرے یہاں فخر اسلام یہ قابل قبول اسلام کے سوا کچھ قابل قبول نہیں پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ اور یہ دین میں نے مکمل کر کے دیا اور اسلام کو دین کے طور پر دیا ایک ریلیجن کے طور پر نہیں دیا یہ ہے تصور اسلام کا تو جو اللہ کہتا ہے نماز قائم کرو زکوت ادا کرو روزہ رکھو حج کرو وہ اللہ کہتا ہے جھوٹ کو چھوڑو وہی اللہ کہتا ہے سود کو چھوڑو وہی اللہ کہتا ہے بے حیائی کو چھوڑو وہی اللہ کہتا ہے کہ رشوت کو, کو چھوڑو ہاں یا نہ ہاں تو پھر یہ تو معاملہ نظام کی سطح پر جائے گا سود میں نے اور آپ نے بھی چھوڑنا ہے سود کو بینکوں سے بھی ختم ہونا چاہیے سود کو معیشت سے بھی ختم ہونا چاہیے اسلام تو کہہ وہی اللہ جو کہتا ہے نماز کا حکم زکات کا حکم روزے کا حکم وہ کہتا ہے چور کے ہاتھ بھی کاٹے جائیں گے داقو کو بھی سزا دی جائے گی زامیوں کو بھی سزا دی جائے گی زنا کی توہمت لگانے والے اگر چار گواہ پیش نہ کرے ان کو بھی اسی کوڑے لگائے جائیں گے قرآن کہتا ہے یہ قرآن کا تو ہے وہی اللہ کہتا ہے جوے کا خاتمہ ہونا چاہیے اللہ کے رسول علیہ السلام نے اگر صدقہ, صدقہ کرنا سکھایا تشوی پڑھنا سکھائی تلاوت قرآن کی فضیلت بیان کی بالکل ہمیں کر دے گا اللہ کے پیغمبر نے پڑوسی کے حقوق بتائے رشتے دار کے حقوق بتائے غریب کے حقوق بتائے یتیم کے حقوق بتائے بالکل بجائے اللہ کے رسول نے پردے کے احکامات کی تفصیل بھی بتائی اللہ کے رسول علیہ السلام نے ملاوٹ سے بھی منع کیا ذخیرہ دوزی سے بھی منع کیا انڈیو پروفٹ بھی چیک اینڈ بیلنسز لگا سکتے خلافت راجدہ میں بتا سکتی اللہ کے رسول نے زکاء کے احکامات کی تفصیل بتائی اللہ کے رسول علیہ السلام نے عشر کے احکامات کی تفصیل بتائی یہ ستر فیصد ہمارا آبادی کا علاقہ زراعت سے منسلک ہے یہ لوگ دیتے ہی نہیں عشر اس کے اوپر کوئی جیسے صدیق کے اکبر نے زکات کے بارے میں کہا تھا نئی دو گے جنگ کر کے لوں گا زکات کی طرح اوشر بھی وصول کرے گی اسلام ریاست کہاں نافذ اے خاص اے خاصان وقت دعا ہے امت پہ تیری آ کے آج اب وقت پڑا ہے وہ دین جو بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے پردیس واضح غریب الہربا ہے قرآن سے تلاوت کے لیے آیا کیا قرآن خانی کرانے کے لیے آیا رمضان شریف میں تراوی میں ختم کرنے کے لیے بچوں کو نازہ پڑھا دی دیس کرا کے دی مبارک مبارک سو مرتبہ مبارک مٹھائی بانٹ دی تقسیم کر دی چھٹی اللہ اکبر کبیرہ مارکیٹ میں قرآن کب آئے گا معیشت میں قرآن کب آئے گا معاشرت میں قرآن کب آئے گا آج اس قوم کی بیٹیوں کا لباس کیسے ہو گیا فاطف زہرا کی حیا کی نظر آتی ہے عائشہ صدیقی کا صدیقہ کا لباس کہیں دکھائی دیتا ہے کہاں چلے گیا وہ لباس اور وہ حیا اور یہ قرآن کے احکامات ہیں نگاہوں کو نئی رکھو ہو قرآن کہتے ہیں مردوں کو اور عورتوں کو گھر والوں کے سامنے عورت ہو یعنی محرم کے سامنے تو کیا لباس ہو قرآن بتاتے نور میں باہر نکلے گھر سے نہ محرم کے سامنے تو کیا لباس ہوگا سورہ ہم پڑھ چکے ہیں کے احکامات کہاں ان پر مناج مجھے بتائی تو کیا قرآن صرف قرآن خانی کے لیے ثواب کے لیے آئے یہ اس کے احکامات کا بھی نفاذ ہونا چاہیے بھائی یہ ہے تصور ذات سے لے کے گھر گھر سے لے کے معاشرہ معاشرے سے لے کے معاشرت اور سیاست اور عدالت اور ریاست اس سارے امور میں اللہ کہتا ہے اسلام میں داخل ہو جاؤ یہ ہے تصور دین زندگی کے تمام گوشوں کے لیے اللہ کی رہنمائی اور اللہ کے تقاضے اور اس کے دین کے قیام کا تقاضا بھی دوسری بات تو شروع نہیں ہو پائے گی مجھے لگ جمعے میں اگلے جمعے سے اور بات کرنا پڑے گی لیکن پہلے یہ کلیئرٹی تو رہے تصور تو واضح ہو کہ جس دین کے آپ اور میں نام لیوا ہیں وہ دین کس قدر وسیطر تر رہنمائی زندگی کے تمام گوشوں کے لیے عطا کرتا ہے اب جو میں نے ابتدا میں کہا تھا اب وہ بات تھوڑی واضح ہو جائے گی اس دین کے ماننے والوں میں سے کچھ لوگ یا اس دین کے ماننے والوں کے درمیان یا اس دین کے ماننے والوں کے پاس ایک حکومت اور ریاست اور ملک ہو اور وہاں کو یہ کہ صاحب ہم تو لبرل سسٹم لانا چاہتے ہیں ہم تو لبرلزم کی بات تو لبرل کا مطلب کیا ہے آزاد ہونا کس سے آزاد ہونا سادہ سی بات ہے وحی الہی سے آزاد ہونا سمپل سی بات جو چاہو کرو جیسے چاہو جیو جس طرح چاہو قانون بناؤ تم نے کتاب پڑھنی قرآن جاؤ مسجد میں پڑھو گھر میں پڑھو بیٹھ کے پارلیمنٹ میں کتاب کی بات نہ کرنا یہ ہے اس وقت دنیا میں لبرلزم کوئی کتاب نہیں ٹرمپ نے بھی اوٹ لیا ہے بائبل پر ایک جو آفیشیل بائبل کا ورژن ہے یا نسخہ ہے اور ایک شاید اس کے باپ دادا کے زمانے کا جو بھی کچھ تھا لیکن کیا اس بائبل کے مطابق ان کی کاگریس میں بھی کوئی قانون بن سکتا ہے نہیں ہمارے ابھی آتے ہیں شاید پتہ نہیں قرآن پر اوت لیتے کی نہیں دیتے ان کے اوت کے الفاظ بھی بڑے زبردست ہمارے پارلیمنٹ کے ممبرس کے لیکن قرآن کے احکام کی کھلے خلاف ورزی ہماری ہاں عدالتوں کے اندر بھی ہو جاتی ہے اور پارلیمنٹ کے اندر بھی ہو جاتی ہے کھلے خلاف ورزی یہ ہے لبرلزم کیا اللہ کو ماننے مانو کسی کو گوڈ کو ماننے مانے کسی کو بھگوان کو ماننا ماض اللہ مانے مندر میں جا کے مانے باقی اجتماعی معاملات زندگی ہماری اپنی مرضی کے مطابق چلیں گے یہ ہے لبرلزم سیکولرزم کیا ہے اس غریب کی تو تعریف ہی بدلتی رہی انیس سو ستاون پھر انیس سو انسی ایٹ اسی پھر وہ نائنٹی ون گلف اور تاریخ ویچاروں کی بدلتی رہی حاصل کلام کیا ہے حاصل کلام یہ میں پوری دیانت داری سے اس وقت کی معروف جو ڈکشنریز ان کا حاصل بیان کر رہا ہوں ماشاءاللہ کافی لوگ یوز کرتے ہیں انٹرنیٹ ڈکشنری ڈاٹ کام پہ جا کے چیک کریں تیرہ چودہ آپ کو ہاں ڈکشنریز مل جائیں گی اویلیبل جا کیجئے گا کرکٹ آف دا میٹر کیا ہے اجتماعی معاملات زندگی میں کسی الہامی تعلیم کو خدائی تعلیم کو ڈیوائن گائڈنس کو انٹرفیئر کرنے کی اجازت نہیں ما اجتماعی معاملات میں کوئی الہامی تعلیم کوئی خدا کو مانتا ہے گوڈ کو مانتا ہے بڑے کو مانتا ہے اس گوڈ خدا بڑے کی تعلیم کو ہمارے اجتماعی معاملات میں دخل کی اجازت نہیں ہے. اور ت... مثالیں دی وہاں پر وہ تعلیم کا شعبہ ہوگا وہ جڈیشری کا شعبہ ہوگا وہ پالیٹکس کا شعبہ ہوگا وہ اکانومی کا شعبہ ہوگا وہ سوشل ویلیوز کا شعبہ ہوگا وہ سوشل اسٹرکچر کا شعبہ ہوگا ان اجتماعی معاملات میں ہم جو چاہیں گے مل کر فیصلہ کر لیں گے کسی الہامی تعلیم کو دخل کی اجازت نہیں تو ظاہری بات ہے سیکولرزم انگریزی کا رض ہے انگریزی کی ڈکشنری سے چیک کر لیجیے اور کیا اس کے معروض تصورات ہیں وہ دنیا میں سب کے سامنے موجود اس لیے میں نے کہا تھا مسلمان ہو کر کوئی دین اسلام کو مان کر کوئی یہ کہے کہ ہم لبرل, لبرل سسٹم لانا چاہتے ہیں ہم سیکولرزم کو لے کر آنا چاہتے ہیں تو یہ بدترین گالی میں اللہ وزیر وسیرت عرض کروں یہ بدترین گالی اور یہ بدترین بغاوت ہے اللہ کے خلاف معاذ اللہ کہ اللہ کی بڑائی کو مسجدوں تک اور چند اعمال تک محدود کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں یہ بدترین بغاوت ہے سیکولرزم کا نعرہ لگانا اللہ سان تعالی کے خلاف معاذ اللہ. البتہ اس ملک کی اپنی ایک تاریخ ہے ستر برس کو قائم ہوئے ہو چکے کبو بیش اس سے قبل ہماری ایک تاریخ ہے بہرحال حاصل کلام آج بھی ہمارا بچہ اسکول جا کر پڑھتا ہے کیا پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ یہ یہی تصور تھا جب دنیا سیکولرزم کے ڈنکے بجا رہی تھی ناری لگا رہی تھی ہم نے کہا نہیں حاکمیت اعلی اللہ کے لیے اور ہمارے اہل علم اور پارلیمنٹ کے لوگوں نے نے فقط نہیں پارلیمنٹ کے لوگوں نے طے کر دیا تھا انیس سو انچاس میں قرار داد مقاصد میں اگر قرآن تین مرتبہ کہتا ہے ان الحکم اللہ لا حکم کا اختیار اللہ کے لیے ہے اسی کی ترجمانی وہاں پر لکھی ہوئی تو موجود ہے سوورنٹی بلانگس ٹو اللہ و تعالی اس ملک میں حاکمیت اعلی اللہ کے لیے ہے وہ امریکہ میں نہ رہے گورمنٹ آف دی پیپل فار دی پیپل بائی دی پیپل حکمرانی عوام کی ہے عوام کریں گے عوام کے لیے ہم کہتے ہیں نہیں عوام حکمران نہیں ہم تو بردے اللہ کے اور اگر دینی پیراڈائم دینی پرسپیکٹو میں بات کریں دینی تناظر میں بات کریں ہمیں اللہ نے خلافت کی ذمہ داری دی حاک اللہ ہے. و تعالی. اور نہیںبان کبھی لا تو قدی و بین اللہ و رسول اپنے معاملات کو اللہ اور اللہ کے رسول سے آگے نہ بڑھانا اور کبھی گیارہ مرتبہ قرآن کہتے ہے اتی اللہ و اتی اور رسول اطاط پر اللہ کی اطاع کرو رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم. آج تو بس اتنی بات ہو سکی وہ بھی کسی درجے میں نامکمل ہے بھی کہ دین کا تصور کیا ہے تو اسلام دین ہے نظام حیات دیتا ہے اللہ اور اس کے پیغمبر کی تعلیم پر مبلی نظام ہے اور انفرادی اور اجتماعی دونوں پہلوں کے لیے تمام تر رہنمائی عطا کرتا ہے اور ہم تسکین کریں گے کہ ایسا ہو نہیں رہا ہے تو ایسا اگر نہیں ہو رہا تو ہمیں ٹھنڈے ٹھنڈے مطمئن ہو کر نہیں بیٹھنا آپ کی میری اہم ترین ذمہ داری ہے اللہ کے دین کو غالب کرنے کی جد و جہد کرنا یہی پیغمبروں کو ذمہ داری دی گئی تھی سورہ شورہ کی آیت نمبر تیرہ اب یہ تقاعدہ ہم سے ہے البتہ اس کی اور بھی دلائل ہیں اور اس کے کچھ تقاضے بھی عمل اس پر انشاءاللہ زندگی رہی تو اگلے جو میں بات کریں گے اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے واخر اللہ رب